السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جناب اس کی تو شرح آپ کو کوئی عالم ہی بتائے گا میں اس کا کیا جواب دوں آپ کو میں اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمائے کیونکہ اس میں خطا کا زیادہ چانسز ہیں غیر عالم کو ہر چیز پر قرآن کی آیت پر احادیث پر لیکن ایک حدیث کو لے کر اس سے مفہوم نکال لینا تمام قطب احادیث پر نظر ہوگی تو وہ صحیح مفہوم نکال پائے گا اس وجہ سے منع کیا گیا ہے اور یہاں جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں پہل ٹاک پر میں کروں یا کوئی اور کرے اہل علم تو کرتے ہیں آتے ہیں ابھی جو بحث ہو رہی تھی وہ سارے کے سارے عالم ہی تھے یا عالم کورس کر رہے تھے جیسے کہ میں صحر بھائی ہیں یا فیصل نورانی بھائی ہیں یا مفین امین صاحب کر کے کوئی تھے تو یہ سارے عالم ہی تھے باقی ہم جو کرتے ہیں وہ علماء کی کتابوں سے ہی دیکھ کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے اس میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے بولنا اپنی طرف سے باتیں کرنا اور پھر زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ تھا کہ عالم عالم ہی بات کرتے تھے لوگ آپس میں باتیں کر نہیں کرتے اپ آپ تکرار نہیں کرتے تھے گمراہ نہیں کرتے ہوتے تھے لوگ عالم سے سنا عالم کی طرف چلے گی لیکن پھر زمانہ اتنا زمانہ خراب ہو گیا ہے کہ ہر شخص آپ پر اعتراض کر رہا ہے جاہل بھی آپ کا اعتراض کر رہا ہے اب جاہل میں چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو ہر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا بہت علم رکھنا اور ان کو ضرورتند جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر وہ دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے تو اس حوالے سے دوسروں کو آگاہ کرنا کہ اس نے جو بات کہی ہے صحیح نہیں کی ہے میرا زفی زمانہ اس میں خرج نہیں ہے پھر بھی بسنا چاہیے تو ابھی دیکھیں ابھی میں یہ فیس بک پر بیٹھا ہوا تھا ایک دم سے انویٹیشن آیا کہ آپ اس پر آئے تو ایک شخص نے جناب کہ آپ کے بریلو علماء نے فتوا دیا ہے کہ پیشاب سے قرآن لکھنا جائز ہےتوا دیا ہے تو ایک بھائی نے کہا جناب وہ ہم نے نہیں دیا وہ تقی عثمانی نے فتوا دیا ہے تو اس پر اس نے جواب دیا جناب دیکھیں تقی عثمانی نے نہیں دیا تقی عثمانی نے صرف پرانی فقہ کی کا ایک فتوا ہے اس کو آپ نے اپنی کتاب فتح میں نقل کرا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے جناب اور یہ وضاحت ارشید بعد میں بھی پبلش ہو چکا ہے اب دیکھیں اس نے ایک کتاب کا نام لیا جناب اس میں حالانکہ اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے فتح المل تقی عثمانی کی کتاب ہی نہیں ہے فتح جو ہے شبیر عثمانی کی کتاب ہے اور وہ شرح مسلم ہے وہ, وہ شرح عثمانی نے مقالات میں یہ بات لکھی ہے پشاب سے سورہ فاتح لکھنا جائز ہے تو ایسے میں نے ست سے تین, تین چار سال پوچھے گئے جناب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ فتح المول کسی کتاب ہے پھر پیشاب سے سورہ آتیہ والی بات جو ہے تقسی عثمانی نے کہاں لکھی ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ پرانی فکا کیا ہوتا ہے اس نے کہا پرانی فکا کا فتویٰ ہے یہ تو میں نے صحیح سوال پرانی فکا ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں پرانی فکا اور نئی فکا کوئی الگ الگ ٹرمز ہیں فکا میں اور اگر جو آپ کہہ رہے پرانی فکا تو کون سی پرانی فکا میں یہ بات لکھی ہے کہ سورہ آتی ہے پھر چار سور پاتے لکھنا جائے جماذ سما ماض اللہ, اللہ. وہ ایسی ایسی جگہوں پہ ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہم نے کبھی سنی نہیں ہوتی اب کل پرسو ایک شخص نے نا اعلی حضرت پر ایک اعتراض لکھا کہ جناب اعلی حضرت نے یہ بات مطلب کہ اعلی حضرت نے احکام شریعت میں یہ فتوا دیا ہے اسی نے سوال پوچھا کہ جناب سوال ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں پتا نہیں آپ لوگوں نے الزام سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا احکام شریعت کے پیج حصہ دوم میں پیج 243 ہے اور اس پر یہ ہے کہ عرض کی کہ معمولی چھیٹ جس کے پجامے عورتوں کے ہوتے ہیں خوش دامن کا پجامہ ایسی چیٹ کا ہو اس پر سے اس کے جسم کو ہاتھ بشہوت لگایا گئے چاہ فرمائے کہ ایسا کپڑا ہے کہ حرارت جسم کی معلوم نہ ہو تو خیر ورنہ حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی یہ حرمت مساہرت کا مسئلہ تھا کوئی شخص اپنی سانس کو چھو لے تو اگر کپڑا ایسا ہے کہ حرارت محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کی بیوی بی اس پر حرام اور اگر حرارت محسوس نہیں ہوتی تو پھر حرمت فیل تو ویسے بھی حرام ہے جو اس نے فیل کرا ہے کہ شبت کے ساتھ ساس کو ہاتھ لگانا یہ تو ہے حرام لیکن مسئلہ کیا ہے حرمت مسارت ثابت ہوگی نہیں ہوگی تو عالدت نے یہ لکھا کہ اگر کپڑا ایسا ہے کہ جس سے حرارت جسم کی حرارت محسوس نہیں ہوتی تو پھر تو صحیح ہے بڑھنا کا حرارت محسوس ہوتی ہے تو پھر اب اس نے جناب پیدا کر دی دیکھو تمہارے عالدت نے لکھ دیا ہے کہ سے مزے لینے جائز ہے معاذ اللہ اللہ اب ہمارے جب اس نے یہ لکھا اس پر اس نے کچھ سنیوں کو ہے نا اس پر ایڈ کر دیا ٹیک کر دیا کہ جناب یہ جس کو ٹیک کیا جائے گا اس وہ خود بخود اس کو دیکھے گا اس کے البم نے خود بخود یہ آ جائے گا اور وہ پڑھے گا کچھ سنیوں نے نیچے دیا جناب آپ اس کے متعلق اولا سے رجوع کریں ابولا سے کون رجو کرتا ہے کسی کو ٹائم ہی نہیں ہے اب کسی کے دل میں شک بیٹھ جائے تو الگ بات اب وہ شک نکالے کون تو اس پہ پھر میں نے جواب دیا ان پیج میں نے دو پیجوں میں سے جواب لکھا اس کے ساتھ میں نے فتح دارال دیوبند کا میں نے اسکیمپ لگایا میں نے جلدوں یعنی ساتویں جل سے میں نے یہی مسئلہ جو عدالت نے بیان کرا ہے تین پیجوں سے تین الگ الگ سوالوں سے میں نے یہی مسئلہ میں نے ثابت کرا ہے اور جو ان کی کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ تو انتہائی گندا مسئلہ ہے جو پڑھنے قابل نہیں ہے اور یہی بات فتح و شامی میں لکھی ہوئی ہے تو اس طرح اب یہ لوگ ہیں نا لوگوں کو سنیوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ جو بات ہے میں نے خود سے نہیں دی ہے بس میں نے کیا کرا ہے دارالفت دیوبند سے میں نے وہ حوالہ ڈھونڈا ہے آئینہ اہل سنت کتاب ہے جو ابوالکلیم صادق فانی صاحب نے لکھی ہے اس میں اس جواب یا اعتراض پہلے دیوبندی کر چکے ہیں پہلے بھی کر چکے ہیں اس میں حضرت نے جواب اس کا دیا تھا تو میں نے اس میں صحیح جواب لکھا تھوڑا سا اپنا اس میں دیوبندیوں کو کر ہے اپنے الفاظ میں باقی ان کا جواب لکھ کر بس میں نے کیا کرا ہے فتح و دارالد دیوبند کا جو حوالہ اس میں دیا ہوا تھا تو میں نے جا کر فتح دارالدیوبند اٹھایا اور اس میں سے میں نے وہ حوالہ ڈھونڈ کر ان کو میں نے دے دیا میں نے وہ اتنا سا کام کر ہے صحیح کیا بات ہے سارے کے سارے خاموش ہو گئے میری آواز بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے سارے کے سارے چلے گئے سن ہو گئے ہلو کوئی ہے اچھا ہے سن رہے ہیں, ماشاء اللہ سنتے رہے ٹھیک اسی طرح ایک نے اعتراض کرا جناب مولا علی کہنا کیسا تم لوگ مولا علی کہتے ہو شی ابھی مولا علی کہتے ہیں تو جناب یہ مولا علی کہنا کہاں لکھا ہوا ہے کہاں جائز ہے اور یہ ہے وہ ہے یہ تو شرک ہے تو اس کو ہم نے پھر اب ہادی سے مبارکہ کوٹ کری ترمیزی شریف کی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس, جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب حادیث مل گئی پہلے تو حدیث کا انکار کر دیا تھا جب باوال حدیث دے دی تو کہہ رہے جناب یہاں پر مولا کے معنی جناب یہاں پر دوست ہے اور یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے میں نے کدھر لکھا جناب یہاں پر مولا کے معنی دوست پھر وہ مشکل کچھا کے طرف آگے جناب مولا تعلی کو مشکل کچھا کہتے ہو حادی کہتے ہو, کہتے ہو ایسا کہتے ہو ایسا کہتے ہو ان کو پھر اپنے دی ان کے جو شجرہ ہے شجرہ چشتیا نظامیہ کا اس حجرے کی سکن, میں نے تو اسکین دوسرے بھائی نے دیا انہوں نے دوسرے کو کتاب سے دیا میں نے دوسری کتاب سے حوالہ دیا تھا میں نے حاجم دادی اللہ ماجیم کی کتاب سے کلیات دادیا کا تو وہاں سے میں نے حوالہ دیا جناب یہاں پر آپ کے یہ بات لکھی ہوئی ہے مشکل کشا ہادی کے واسطے تو اب یہ جب حوالہ دیا تو خاموش کوئی جواب نہیں کہیں سے کوئی جواب نہیں کسی دیوبندی نے اس جواب کو چھیڑا نہیں اس طرح لوگ کو یہ لوگ گمراہ, گمراہ کر کرتے رہتے ہیں اسی طرح ایک روایت میں نے پیش کری ان کو کہ نبی کریم علیہ سلاد والسلام نے حمزہ رضی اللہ تعن کو مشکلات دور کرنے والا کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ کو مشکلات دور کرنے والا روایت یہ المحبنیہ میں موجود ہے قادری تو بہت کم ہوتے ہیں چشتہ ان میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ماجی مکی چشتی سلسلے میں تھے تو ان میں چشتی زیادہ ہوتے ہیں قادری بھی ہوتے ہوں گے روایت یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حملہ بن عبد المطلب کی موت پر آپ روئے حد حملہ کے جنازے کو قبلے کی جانب کر کے ان کے پاس کھڑو کر آپ پھوٹ پھوٹ کرو اور سسکیاں لے کر رونے لگے اور پھر فرمانے لگے اے حمزہ اے ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اے شیر خدا اے شیر خدا اے حمزہ اے فائل الخیرات خیرات یعنی کہ بھلائیا کرنے والے اے حمزہ اے قاشف القربات یعنی قربات یا جو بھی ہے اس کو پڑھیں گے یعنی کہ پریشانی دور کرنے والے اے رسول اللہ کی طرف سے دفاع کرنے والے تو نبی کریم اسلام نے رضی اللہ تعالیٰ کو پریشانیاں دور کرنے والا یعنی کہ مشکل کشا کہا محب الدین میں یہ بات موجود ہے جب یہ حوالہ دیا اس حوالے کے اوریجنل سکین پیج محب الدینیا سے دیے تو یہ اب خاموش دیوبندی کوئی جواب نہیں کہیں سے بھی